بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے فی چار معرضون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ان الا يلعبون ان, کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اس سے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں لا ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے چپ کے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ ربی القول وهو پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے بل قالوا احلام بل هو شاعر كما ارسل اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پرا خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے بلکہ یہ شاعر ہے ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لائے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے ما آمنت قبلهم من قرية افهم يؤمنون ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے او میں تو اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو وما الطعام وما كانوا ہم نے انہیں ایسے جسے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَنَّ شَاءُ وَأَحْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ یقیناً <تصفيق> ہم نے تمہاری جانب ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھیں اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا چھلم يَرْكُضُونَ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو اس سے بھاگنے لگے لا الى ما فيه لعلكم بھاگ دوڑ نہ کرو اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے کہنے لگے ہائے ہماری خرابی بے شک ہم ظالم تھے فما زالت تلك حتى پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے کھیت اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا وما خلقنا ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو تنز اور مذاق کھیلتے ہوئے نہیں بنایا لو ان نتخذ له ان اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے بل بالحق فإذا هو ولكم مما بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں پس سچ جھوٹ کا توڑ ہوتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث سے خرابی ہیں وَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ومن عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے ام اتخذوا آلہتا من الارض ہم ينشرون کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں لو كان فیہما آلہتا الا اللہ لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصرون اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے پس اللہ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشق بیان کرتے ہیں لا ما وهم يسألون وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں اور سب اس کے آگے جواب دے ہیں ام اَقُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبِلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ معرضون. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور مابود بنا رکھے ہیں ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے پس اسی وجہ سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں من قبلك من رسول لا الہ الا انا تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وہی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو وقال اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے غلط ہے اس کی ذات پاک ہے بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو وہ تو خود ہے بت سے لرزاں و ترساں ہیں میں اور ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں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 اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں السماء سقفاً محفوظاً عن معرضون آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے اہو اللہ روشم سول وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے آسمان میں تیرتا پھرتا ہے آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیش کی نہیں دی کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے نفس الموت بالشر فتنة ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے ادار فرون یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رہمان کی یاد کے بالکل ہی ممکن ہے انسان جلد باز مخلوق ہے میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا تم مجھ سے جلدی نہ کرو تم صَادِقِينَ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے لو يَعْلَمُ الَّذِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا عَنْ ولاؤ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وردے ہاں ہاں کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بقا کر دے گی پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا بس ہنسی کرنے والوں ہی کو اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے ان سے پوچھیے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں من دوننا لا نصر ولا هم کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں وہ تو خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں ہماری رفاقت ہی نصیب ہے تو ہے اف بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اب کیا وہی غالب ہیں کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وہی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب کہ انہیں آگاہ کیا جائے اگر انہیں تیرے رب کے کسی آزاد کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بد بختی ہم گناہگار تھے ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفانا حاسبين اور قیامت کے دن ہم لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے میزان عدل قائم کریں گے پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ الْفُرْقَانَ وَضْيَاءَ وَذِكْرًا یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسا و ہارون کو فیصلے کرنے والی اور پرہزگاروں کے لیے واض و نصیحت والی نورانی کتاب عطا فرمائی ہے اللہ بلغ بہوم وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کاپتے رہتے ہیں وہ رن ضل چم لہ اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوچ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے اذ قال وقومه ما انتم لها جبکہ جب اس تم لہ باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہے سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے قالوا بالحق ام انت من کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مزاق کر رہے ہیں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 پیٹ پھیر کر چل دو ایک چال چلوں گا اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہاں صرف بڑے بہت کو چھوڑ دیا یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹے کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھے ابراہیم کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے طالب الفعلہ کبیرہم هذا فاسالوہم آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چلتے ہوں فرجعوا الى انفسہم فقالوا انکم انتم پس یہ لوگ اپنے جی میں سوچنے لگے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو تم کسوالا پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں اللہ کے خلیل, خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس کیا تم اللہ, اللہ کے علاوہ با با ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں حرقوه ان كنتم کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے رکنی برد ابراہیم ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا و ا راجو به كيدا فجعلناهم الاخسرين جو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ و نجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها <لِلْعَالَمِين> اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ له اسحاق جعلنا اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یاقوب اس پر مزید اور ہر ایک کو ہم نے سالح بنایا وہ إِلَيْهِمْ بھی الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکاة دینے کی وحی کی اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ التي كانت تعمل الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْئٍ فَاسِقِينَ اور ہم نے لوت کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کہ لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہکار و ادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی یقیناً وہ برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین اور داود اور سلیمان کو یاد جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چک گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے ففہمناہا سلیمان وَكُلَّن آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِنِينَ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا اور دعوت کے تابیں ہم نے پہاڑ کر دیئے تھے جو تسبیح کرتے تھے اور پرند بھی اور ہم ہی کرنے والے تھے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاری گری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو کیا اب بھی تم شکر گزار گے۔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 وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے ان کے نگاوان ہم ہی تھے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 وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ اور اسمائیل اور ادریس اور ذُلْكِفْل یہ سب صابر لوگ تھے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا یہ سب لوگ نیک تھے اذ ان تمین مچھلی والے کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے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 اذ رب فردا و انت اور زکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ تو سب سے بہتر وارث ہے له له خوشین تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ اتا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے آجزی کرنے والے تھے اور وہ پاکدامن عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی پس ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور خود اسے اور اس کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا اِنَّ هَذِهِ دی اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو وَتَقَطْعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں وحرام قرية لا اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے اذا فتحت يأجوج وهم من كل حدب یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی ہم قصور وار تھے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا اندھن بنو گے تم سب دوزخ میں جانے والے ہو لو كان هؤلاء آلہتاں ما وردوها وکل فیها خالدون اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لهم فيها زفیر وهم فيها لا يسمعون یہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے ان سبقت لهم من عنها مبعدون البتہ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 لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقْطَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ وہ بڑی گھبراہت بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے للكتب كما بدأنا اول خلق وعدا علينا كنا جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون یقینا ہم زبور میں پندوں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے ان في هذا بلاغا لقوم عابدين عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں یقین ایک بڑا پیغام ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے کہہ دیجئے میرے پاس تو پس وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے تو کیا تم بھی اس کی فرمان برداری کرنے والے ہو فقل وإن أن ما پھر اگر منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور من القول ما البتہ اللہ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے مجھے اس کا بھی علم نہیں ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہے خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو